اگر آپ ادبی دنیا کے کاموں کو پسند کرتے ہیں اور ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دی گئی اکاؤنٹ ڈیٹیلز کے ذریعے کر سکتے ہیں شکریہ کملا کر کے جبڑے بڑے مضبوط تھے اتنے مضبوط کہ رخسار کی ہڈی اور جبڑوں کے درمیان کے گوشت میں گڑھے پڑ گئے تھے اس کا رنگ گورا تھا قد پستہ جسم گٹھا ہوا آنکھوں میں بلی کی سی چمک اور مکاری پائی جاتی تھی کملاکر کی عمر پچاس کے قریب ہوگی لیکن دیکھنے میں وہ تیس کے اوپر نہیں تیس سے کچھ کم کا ہی معلوم ہوتا تھا کملاکر لال باغ کا معروف دادا تھا بچپن میں اس نے جیب کترنے کا فن سیکھا تھا دو چار بار جیل جا کر وہ بمبئی کی سب سے بڑی صنعت کا ایک معزز رکن بن گیا تھا یوں تو بمبئی ایک کاروباری شہر ہے سنتی مرکز ہے یہاں ملیں فیکٹریاں تجارتی گودام سب کچھ موجود ہے لیکن لوہا کاٹن تیل کاغذ اور اناج کے کالے بیوپار سے بڑھ کر بھی جو سنت یہاں کمال کو پہنچی ہوئی ہے وہ جرائم پیشہ لوگوں کا کاروبار ہے اس میں کروڑوں روپیوں کا لین ہوتا ہے اور مالہ بار ہل سے لے کر مدن پورا کی جھوپڑیوں تک اس کے بھگتان کرنے والے پھیلے ہوئے ہیں کملا کر اسی معزز سنت کا ایک فرد تھا اور لال باغ میں دادا گیری کرتا تھا دادا گیری آسان کام نہیں اور کرنے سے نہیں آتی ہندوستان اور پاکستان کا گورنر جنرل بننا آسان ہے لیکن لال باغ کا دادا بننا آسان نہیں کملاکر نے یہ تاج پچاس برس کی کاوشوں کے بعد حاصل کیا تھا بچپن میں وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ کارادر سے بمبئی آیا تھا یہاں اس کے ماں باپ وکٹوریہ مل میں نوکر ہو گئے تھے اور وہ دن بھر گلیوں میں ہم عمر لڑکوں کے ساتھ کھیلتا رہتا ٹراموں پر بغیر ٹکٹ لیے سوار ہوتا میوہ فروشوں سے الجھتا بوٹ پالش کرنے والوں کو دھمکاتا خوش پوش راہ گیروں سے بھیک مانگتا پان والوں کی دکانوں سے بیڑا اڑاتا اور اس طرح کے کئی ایک نیک کام کرتا کہ جن سے غریبوں کے بچوں کا مستقبل تعمیر ہوتا رہتا ہے پھر ایک مہربان نے ترس کھا کر اسے جیب کترنے کا فن سکھا دیا اور اپنی دانست میں اسے راہ راست پر ڈال دیا یہ راستہ اسے تین چار بار جیل لے گیا پہلی بار جب وہ ریفارمیٹری اسکول گیا تو اسے اپنا گاؤں یاد آیا. اسے چھوٹے چھوٹے مرغی کے چوزے یاد آئے جن سے وہ اپنے گھر کے آنگن میں کھیلا کرتا تھا اسے وہ ندی کنارے کا یاد آیا جہاں وہ حسین اور پری جمال گلہریوں کی اچھل کود سے محفوظ ہوا کرتا تھا دوندے دواڑیاں یاد آئیں جو ندی کے کنارے اگ رہی تھیں اور جہاں اس نے ایک مرتبہ شامہ کے گھونسلے میں تین نہایت نرم و نازک چتکبرے انڈوں کو دیکھا تھا اس نے انڈے اپنی ہتھیلی میں اٹھا لیے اور دیر تک انہیں چھوتا رہا پھر اس انڈے گھونسلے میں رکھ دیے اور ایک خوبصورت تیتری کے پیچھے بھاگا اس کے بھاگنے سے ایک خرگوش چوکرنا ہو گیا اور اس کے سامنے سے لمبے لمبے کان, کان کھڑے کیے تیر کی طرح بھاگا تیتری فضا میں رنگ بھرتی جا رہی تھی اس کے کہ گونج رہے تھے یکائے خرگوش دور جا کر کھڑا ہو گیا اور حیرت سے مڑ کر اس کی طرف دیکھنے لگا کہ یہ لڑکا کیوں ہنس رہا ہے پہلی بار کملا کر کو یہ سب کچھ یاد آیا دوسری بار وہ ریفارمیٹری میں نہیں جیل میں گیا اب اسے کی گلیاں یاد آئیں. بمبئی کے بازار اور مانسون کی بارش جب گرم گرم ابلی ہوئی نمکین مونگ پھلیاں چائے کے ساتھ کھانے میں مزہ آتا ہے اور اس کے بعد پانچ شیر والی بیڑی اسے فٹ بال کے میچ یاد آئے جو اس کے قریب ہی اینگلو انڈین کلب لال باغ میں ہوا کرتے تھے کس قدر دلچسپی تھی اسے فٹ بال میں زندگی بھر اس نے کبھی فٹ بال نہیں کھیلا تھا وہ فٹ بال کو ہاتھ لگانا چاہتا تھا یہ گول گول پھکنا جو دھماکے سے ہوا میں اڑتا ہے اور زمین پر اچھل کر پھر فضا میں پرواز کرتا ہے دھم دھم ادھر دھم دھم ادھر کملا کر چاہتا ایک ایسی کیک لگائے کہ فٹ اوپر فضا میں دور میلوں تک چلا جائے حتیٰ کہ کسی کو نظر بھی نہ آئے اور سب لوگ اسے حیرت سے تکنے لگے لیکن ایسا کبھی نہ ہوا وہ تو صرف فٹ بال دیکھنے والے تماشائیوں کی جیبیں کاٹ سکتا تھا اور بس جیب کترنے کے لیے تین جگہیں سب سے عمدہ ہیں ایک تو کھیل کا میدان جہاں تماشائیوں کو کھیل میں اتنی دلچسپی ہوتی ہے کہ وہ اپنی ساری سد بھول جاتے ہیں دوسری سیاسی جلسہ جہاں مقرر اپنی آتش بیانی سے لوگوں کے دلوں میں یعنی ہندوؤں کے دلوں میں مسلمانوں کے خلاف اور مسلمانوں کے دلوں میں ہندوؤں کے خلاف اور ہندوستانیوں کے دلوں میں انگریزوں کے خلاف آگ لگا دیتا ہے کملا کر بھی سیاسی جلسوں میں جاتا تھا اسے میٹھی سملی ہوئی متین تقریریں پسند نہ تھیں ایسے موقعوں پر لوگ جمائیاں لینے لگتے تھے اور اپنی جیبوں سے خبردار ہو جاتے تھے وہاں ایسی تقریریں بہت کم ہوتی تھیں یہی غنیمت تھا نفرت کے جذبات لوگ بڑی خوشی سے قبول کرتے تھے محبت رواداری آشتی صلاح امن کے جذبات لوگوں کو پسند نہیں آتے تھے اس لیے اچھے تقریر کرنے والوں کو اس نے کبھی اس غلطی کا مرتکب نہ پایا تھا وہ سیاسی جلسوں میں جانے سے پہلے تقریر کرنے والے کا نام پوچھ لیا کرتا تھا جب بھگو مل بھگوانی چرخے کی افادی حیثیت پر تقریر کرنے کے لیے آتے تو وہ سمجھ جاتا کہ اب اس جلسے میں کسی کی جیب کاٹنا کا مشکل ہوگا جب واجپئی پھٹکار کر گرشدار آواز میں بمبئی کو سمیٹ کر مہاراشٹر میں شامل کرنے کی دھمکی دیتے اور بمبئی کے غیر مراٹھا لوگوں کو فنکارتے تو کملا کر سمجھ جاتا کہ آج دو چار جیویں ضرور کاٹی جائیں گی اس لیے وہ ہمیشہ سوچ سمجھ کر کے سیاسی جلسوں میں شرکت کرتا تھا ہر ہاں ریلوے پلیٹ فارم پر ضرور جاتا تھا ہر روز دن میں دو تین بار بالخصوص شام کے وقت جب لوگ گھروں کو لوٹتے اسی جلدی گھبراہٹ بے چینی اور تابڑ توڑ گھر پہنچنے کی شدید خواہش میں جو اس مجمعے میں ہوتی ہے اسے اپنا کام کرنے کا موقع مل ہی جاتا تھا لیکن اب وہ اس پیشے سے کچھ بدل سا ہو چلا تھا جس نے اسے دو بار جیل کی ہوا کھلائی تھی اس لیے تیسری بار جب جیل میں آیا تو خوب چوکنا ہو کے جیسے وہ کسی اسکول میں داخل ہو رہا ہو اس نے دوسرے جرائم پیشہ قیدیوں سے راہ و رسم پیدا کی اور اب اسے معلوم ہوا کہ اب تک وہ بسم کے گنبدوں میں ہی بند تھا بمبئی میں تو ایک سے ایک اونچا کاروبار پڑا ہے جس میں لاکھوں روپئے کا روز ہیر پھیر ہوتا ہے یہ جیب قطرنا بھی کوئی کاروبار ہے آدمی کام کرے تو لڑکیوں کے بیچنے لانے لوانے بکوانے کا کام کرے احمد آباد سے چرس افیم بھنگ کی درامد کرے شراب کی بھٹی لگائے کلپان میں بیٹھ کر کوکین سازی کرے پھر چور بازار کے سودے ہیں قیمار خانے ہیں بڑے بڑے لوگوں کی کمزوریوں سے واقف انہیں لوٹنے کے بہانے ہیں یہاں یہ جیب کترنا بھی کوئی کام ہے پکڑے جاؤں تو پہلے تو لوگ پیٹتے ہیں پھر پولیس پیٹتی ہے پھر جیل کی چکی پیسنی پڑتی ہے تیسری بار تو کملاکر نے اہد کر لیا کہ اب وہ جیب کترنے کا دھندہ نہیں کرے گا تیسری بار جیل جانے کے بعد اس نے افیم اور چرس کی درامد کا دھندہ کیا اور اس میں اسے اور پولیس اور دوسرے لوگوں کو اتنا فائدہ ہوا کہ اس نے لال باغ کے دو چار بڑے بڑے سیٹھوں سے مل کر اپنی بھٹی رکھ اور بڑے پیمانے پر تجارت کرنے لگا اس کے بعد وہ کبھی جیل نہیں گیا دو ایک بار پولیس نے اسے تڑی پار ضرور کر دیا تھا لیکن سیٹھوں نے مل ملا کر اسے واپس بلوا لیا اب اس کی عمر پچاس برس کی ہو گئی تھی اس کا اپنا خانہ تھا شراب کی بھٹی تھی افیم کا کاروبار تھا ایک قہبہ خانہ تھا ایک اپنا گھر تھا موٹر تھی بیوی تھی چار بچے تھے اس نے اپنے گاؤں میں اپنا گھر اینٹوں کا بنوایا تھا اور وہاں زمین بھی موڑ لی تھی لال باغ میں ہر کوئی اس کی عزت کرتا وہ جدھر سے گزرتا لوگ اس کی تعظیم کے لیے اٹھ جاتے اور پھر جھک جاتے اور پھر وہ ان کے سامنے سے گزر جاتا تو دست بستہ اس نے کھانا کھا کر اپنی بیوی اپنی چوتھی بیوی کے گال پر چٹکی لی اور تیزاب کی بوتل ہاتھ میں اٹھائے گھر سے نکلا دروازے پر اس کا چھوٹا لڑکا راؤ کھڑا تھا اس نے راؤ سے کہا دادر کے ناکے کی طرف مت جانا اس علاقے کے مسلمان لڑکوں سے نہ کھیلا کرو تجھے کتنی بار سمجھایا ہے اب تو نہیں جائے گا راؤ نے کان پکڑ کے کہا اب کبھی نہیں جاؤں گا دادا راؤ بھی اپنے باپ کو دادا ہی کہتا تھا کہ بچپن ہی سے وہ اپنے باپ کے متعلق ہر کس و ناکس سے یہی لفظ سنتا آیا تھا راؤ کو سرزنش کرنے کے بعد تیزاب کی بوتل لے کر دادا کملا کر آگے بڑھا اس کے چہیتے نائب شنکر نے تیزاب کی بوتل اپنے ہاتھ میں تھام اور کملا اپنے گرگوں کے جلو میں لال باغ کے بڑے بازار میں آ گیا یہاں کل رات سے بہت گڑبڑ تھی وہ بمبئی میں ہندو مسلم فساد ایک سال سے جاری تھا لیکن کل رات سے جھگڑا بہت بڑھ گیا تھا کملاکر فساد ہو جانے سے بہت خوش تھا کیونکہ جب امن و جرم کا کاروبار ذرا ٹھنڈا پڑ جاتا ہے پولیس بھی زیادہ ہوشیار ہو جاتی ہے اور فساد میں کسی کو یہ خوش نہیں ہوتا کہ کل کا راشن کہاں سے آئے گا چرس اور افیون کی کھیپ کون پکڑ سکتا ہے دادا کملاکر کا کاروبار فساد کی وجہ سے بہت اچھا چل تھا سیٹ پہلے سے زیادہ مہربان ہو گئے تھے ان کی حفاظت کے لیے اس نے ہزاروں روپے ہتھیار لیے تھے اور سینکڑوں نوجوان ہندو چھوکروں کا پیٹ بھرتا تھا دوسری صورت میں شریف لڑکے ملوں میں ضلیل مزدوری کرتے اور صبح و شام رگڑتے اب تو چین تھا اور اچھا کھانا تھا اور جیب میں آلہ سگریٹ اور رات کو شراب اور لڑکیاں اور لوگوں کے دلوں میں وہ ڈر جیسے ہٹلر کے صاحبزادے چلے جا رہے ہوں یہ فساد زندگی بھر رہے تو کیا برا ہے شنکر نے کملا کر کے کان میں کہا رات کو چار مسلمنٹے گرائے کملاکر نے اس کی پیٹ ٹھونکی شاباش پھر رک کر کہا کون کون ہے وہ ابھی ان کی لاش اٹھائی نہیں چلیے دکھاتا ہوں وکٹوریا مل کے ادھر ایک تنگ گلی میں جہاں کارپوریشن کے بھنگی غلازت جمع کر کے رکھتے ہیں وہاں ایک لڑکے کی لاش پڑی تھی نیم بے رہنا پھٹا ہوا آتے باہر نکلی ہوئی ہاتھ میں تیل کی شیشی شاید گھر سے ماں نے بازار بھیجا تھا کہ سالن میں کڑی لگانے کے لیے تیل لے آئے. کیسے پہچانا شنکر نے اشارہ کر کے کہا خطرے سے شاباش کملاکر نے کہا یہ تیل کی شیشی لے لو کسی غریب ہندو کے کام آ جائے گی دوسرا موقع کون سا ہے کملاکر نے پوچھا وہ میرے علاقے میں ہے بورکر نے آگے بڑھ کر اور اپنے استاد کو خوش کرنے کے لیے بتیسی نکالتے ہوئے کہا بورکر کا ماتھا چھوٹا تھا کان بڑے اور دانت باہر نکلے ہوئے اس کی باہیں سوکھی تھیں اور ہاتھ بڑے بڑے اتنے بڑے کہ انہیں دیکھنے سے ہی ڈر معلوم ہوتا تھا تنگ گلیوں سے گزرتے ہوئے وہ پریل کے جنوب میں کاردار دار اسٹوڈیو کے بہت آگے نکل گئے جدھر ایک اکیلی سڑک ویرانے میں سے گزرتی ہوئی ڈاک یارڈ کی طرف چلی جاتی تھی یہاں ایک گڑھے میں ایک بڈھے کی لاش پڑی تھی لاش سے معلوم ہوتا تھا جیسے یہ آدمی زندگی بھر زندہ نہ رہا ہو ہوٹوں پر ماتھے پر آنکھوں کی پتلیوں میں پیٹ پر جسم کے ہر حصے میں اس مسلسل موت کے نشان تھے جو ہندوستان میں غریب آدمی کے لیے پیدا ہوتے ہی شروع ہو جاتے ہیں اور روز بروز بڑھتے ہی جاتے ہیں اس بڈھے کی زندگی ایک ایسی پرانی ہسٹری کی بوسیدہ کتاب تھی جس کے ہر صفحے پر بھوک بیکاری بیماری قحط کی ہولناکیاں سب تھیں یہ کتاب کیچڑ میں پڑی تھی ایک گڑھے میں یہ زندگی جو ایک گڑھے میں شروع ہوئی اور ایک گڑھے میں ختم ہو گئی یہ اکڑے اکڑے پاؤں جو ہمیشہ کیچڑ میں چلتے رہے یہ ہونٹ جنہیں کبھی دو وقت کا کھانا نہیں ملا یہ کان جنہوں نے کبھی اقبال کا نغمہ نہیں سنا یہ آنکھیں جو سدا خوبصورتی سے آشنا رہیں کیوں ایسی مسلسل موت کو لوگ زندگی کہتے ہیں اور اب یہ لاش کملا کر کا انتظار کر رہی تھی ارے یہ تو شہدو کی لاش ہے شہدو بریلی کا رہنے والا تھا بمبئی کے لال باغ میں تیز برس سے مونگ پھلی بیچتا تھا اتنا پرانا تھا کہ وہ ٹرام والے اور مزدور اور دکاندار اور منشی لوگ اور گجراتی سیٹھوں کے منیم اور سود خور پٹھان بھی اسے جانتے تھے وہ اتنا پرانا تھا جیسے بس کا اسٹینڈ یا وکٹوریہ ملکی گھڑی یا ایرانی کا ریستوران لال باغ اس کے بغیر نامکمل تھا مونگ پھلی بھوننے تلنے اور اسے خوش اخلاقی سے بیچنے میں اسے کمال حاصل تھا اس کی زندگی ہندوؤں کے ساتھ بسر ہوتی تھی انہی کے ساتھ اس نے اپنا لڑکپن اپنی جوانی اور اپنا بڑھاپا بسر کیا تھا اسی محلے میں اس کی شادی ہوئی تھی اور گجراتی سیٹھوں نے پانچ سو سے اس کی مدد کی تھی اسی علاقے میں اس کے بیوی بچے بے خوف و خطر گھومتے تھے وہ لال باغ کی تخلیق تھے اس کے ماحول کا حصہ تھے اس کی خوشیوں و غموں کے بارث وہ اسے چھوڑ کر کہاں جا سکتے تھے جب فساد شروع ہوا تو بہترے مسلمانوں نے اس سے کہا کہ وہ لال باغ چھوڑ کر چلا جائے لیکن شہدو نے ہس کر ٹال دیا میں اپنے بھائی ہندوؤں میں ہوں کوئی مجھے کیا کہے گا ابھی دو روز ہوئے کملاکر نے بھی اس سے یہی کہا تھا شہدو میاں ہم تو ان مسلمانوں کے خلاف ہیں جنہوں نے ہمارے دیش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تم تو اپنے آدمی ہو تمہارا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا کملا کر آگے بڑھ گیا اس نے بورکر سے کہا ارے اسے کیوں مارا بورکر کہا کیا کرتا اپنے علاقے میں اب یہی باقی رہا تھا اور مجھے پچاس روپوں کی ضرورت تھی کملا کر نے جیب سے پچاس روپئے نکال کر اسے دیے سیٹھ اگلے ہفتے سے پچاس کے پچیس کرنے والے ہیں کیونکہ سیٹ بولتے تھے اب مسلمانوں کو مارنے والے بہترے آدمی مل رہے ہیں میں نے کہا سیٹھ لال باغ میں دوسرے آدمی نہیں آ سکتے اور میرے آدمی تو ایک مسلمان کے مارنے کے پچاس روپئے لیں گے پچاس روپئے شہدو کا گھر شہدو کی بیوی شہدو کے بچے پچاس روپئے ہوئی مونگ پھلی پھلی کا کرارا ذائقہ بارش کی پھوار شیدو کی ملائم آواز مونگ پھلی لے لو پچاس روپئے ایک چھوٹا سا دیا ایک چھوٹا سا ٹمٹما ایک چھوٹا ٹمٹماتا ہوا دیا چار آنے میں صبح و شام کا کھانا اللہ کا شکر بچوں کے بھولے بھالے چہرے بیوی بی کی نرم مہربان مسکراہٹ پچاس روپئے رات کے گرم لحاف میں فرش پر خاموشی سے سو جانا بچوں کے ساسوں کی مدھم آوازیں ننے کی ملائم بات شہدو کی داڑھی سے کھیلتے ہوئے کھیلتے کھیلتے باپ کی آگوش میں سوجاتے ہوئے پچاس روپئے کملاگر کے دماغ کے اندر کسی تہ میں کہیں دور گہری تہ میں ایک لمحے کے لیے ایک چبھن سی پیدا ہوئی اور پھر دوسرے لمحے میں مر گئی وہ آگے بڑھ گیا سورج سنگھ نے کہا اسپتال کے پیچھے مزدوروں کے جھوپڑے ہیں ادھر سرکاری اسپتال کے پیچھے ایک کھلی زمین تھی اور تاڑ کے پیڑ تھے اور بہت عرصے سے ایک مارواڑی سوداگر اسے بیچنا چاہتا تھا لیکن اس زمین کی قیمت روز بروز بڑھتی چلی جا رہی تھی اور وہ بیچارہ اس پریشانی میں تھا کہ اسے کب اور کیسے بیچے جب اس نے زمین خریدی تھی اس نے دو روپے گز کے حساب سے لے لی تھی اور دوسرے روز کسی دوسرے سوداگر نے گیارہ روپے گز کے حساب سے زمین خریدنے کی بولی دی تیسرے روز بھاؤ بارہ روپیا ہو گیا بیچارہ مارواڑی بہت پریشان تھا کہ کیا کرے لگاتار چھ سال سے وہ اسے بیچنا چاہ رہا تھا اور اسی وجہ سے نہ بیچ سکا تھا کہ لوگ اس کے دام زیادہ ہی لگاتے چلے جا رہے تھے اسی دوران میں یہاں بلوچ خانہ بدوشوں کا قافلہ آ کے آباد ہو گیا کشمیری مسلمان آئے جو لکڑیوں کے گودام پر کام کرتے تھے ڈاک یارڈ روڈ پر اور پھر سوت خوار پٹھان جو اپنے میلے واسکوٹ میں روپئے سینے سے لگائے سو روپے پر سو روپے سود لینے کے لیے مزدوروں اور کلرکوں اور بے کار فلمی ادیبوں کی تلاش میں گھومتے تھے اس خطے میں خیمے لگے تھے اور چھپر اور کئی جگہ تو صرف درخت کے تنے سے تاڑ کے پتوں کی چھت لگا دی گئی تھی کہ بارش میں بھیگنے سے بچ جائیں فساد کے دوران میں یہ بستی آہستہ آہستہ خالی ہوتی گئی اور اب تو چند دنوں سے بالکل ہی خالی پڑی تھی کملاکر نے پوچھا سورج سنگھ ارے وہاں تو اب کوئی نہیں رہتا سورج سنگھ نے کہا وہاں تو کوئی نہیں تھا یہ دو کشمیری مسلمان آئے تھے میاں بیوی اپنے کسی رشتے کو پوچھتے ہوئے مجھے لڑکوں نے بتایا میں نے کہا آؤ تمہیں ان سے ملا دوں بس میں انہیں ادھر لے گیا اور وہیں انہیں ختم کر دیا چلیے ادھر تاڑ کے جھاڑ کی طرف دونوں نوجوان تھے کپڑے میلے کچیلے ہوٹوں پر حیرت اور ڈر اور ایک ایسا انجان بھول جیسے اپنی موت کا یقین نہ آتا ہو جیسے ان کی زندگیاں کہہ رہی ہوں ہمیں یہاں مرنا نہیں ہے ہم تو کشمیر سے آئے ہیں ہم شہد سافران اور سفید برف کے دیس سے آئے ہیں ہمارے گاؤں میں آج سیب کے پھول کھلے ہوئے ہیں اور مخملی سبزے کا فرش ہے اور آڑوؤں کے سرخ پھولوں کے گچھے لٹک رہے ہیں اور ناسپاتیوں کی شاخوں میں سب چکنی چکنی پتیاں پھوٹ رہی ہیں اور جہلم کا شفاف پانی نیلے پتھروں سے پھسلتا ہوا گنگنا رہا ہے ہمیں ہماری زندگیاں واپس دے دو ہم یہاں نہیں رہیں گے ہمارا دیش کشمیر ہے لڑکی کی نازک گردن میں شہرک پر زخم تھا اور اس کے ماتھے پر کشمیر کی صبح رو رہی تھی اور اس کے ہوٹوں پر, پر پرائے دیس کی اوس تھی اور اس کی نیلی آنکھوں کے جھرنے خاموش تھے اور اس کا ہاتھ اپنے خاوند کے ہاتھ میں تھا اور کشمیر کا شہزادہ اپنے صدیوں کے چیتھڑوں میں لپٹا ہوا اپنی غربت اور نقبت اور یاس کے باوجود اس قتل کے خونی تخت پر ایک عجب تمکنت سے سو رہا تھا اس کا ایک ہاتھ اپنی بیوی کے ہاتھ میں تھا اور دوسرا اکڑا ہوا ہاتھ ایک مجسم سوال بن کے فضا میں معلق تھا اس کے جسم پر بہتےرے گھاؤ تھے کیونکہ اس نے مدافعت کی کوشش کی تھی اور مرتے دم تک اپنی محبوبہ اپنی بیوی اپنی زندگی کی عزت کو بچانا چاہا تھا ایک ناکام کوشش کے بعد کشمیر مر گیا تھا اور دھان کے کھیت سوک گئے تھے اور برف شرم سے اور خوف سے دھرتی میں سما گئی تھی اور وہ اکڑا ہوا ہاتھ کہہ رہا تھا ظالموں تم نے مسلمانوں کو نہیں مارا ہے تم نے انسان کو مارا ہے تم نے ہندوستان کو مارا ہے تم نے تاج محل فتح پور سیکری اور مار کو قتل کیا ہے یہ اشوک کی لاش ہے یا اکبر کا کفن ہے یہ پانچ ہزار سال پرانی تہذیب کا مردہ ہے یہ مردہ سیاستدان ہندو اور مسلمان یہ ساختنی جاگیردار یہ فریبی سرمایہ دار کس کے خون سے اور کس کی بربادی سے اپنی حکومتوں کی تعمیر کر رہے ہیں کملاکر نے ہنس کر کہا بڑے ٹھاٹ سے آئے تھے اپنے کسی رشتے دار سے ملنے کے لیے معلوم نہیں تھا یہاں دادا کملا سے ملاقات ہوگی کملا کر کے گرگے ہنسنے لگے کچھ توقف کے بعد کملاکر نے جیب سے سو روپے کے نوٹ نکال کر سورج سنگھ کو دیا اور اس سے کہا ان لاشوں کو ٹھکانے لگا دو شام کے اخبار ہند میں کملاکر نے پڑھا آج بمبئی میں بالکل امن رہا اگری پاڑا گول پیٹھا ڈونگری کالبہ دیوی بھنڈی بازار کہیں کوئی واردات نہیں ہوئی صرف لال باغ میں چاقو زنی کی چار وارداتیں ہوئیں باقی سب جگہ امن ہیں قبلاگر نے مسکرا کر اخبار کو طے کر کے پان والے کو دے دیا اور اس سے کہا ایک بنڈل شیر مار بیڑی کا دے دو اور یہ ہے تمہاری کوکین